أما بعد فإن الحديث كتاب الله الحديث محمد صلی الله عليه وسلم ہر قسم کی حمد و صنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور بے شمار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 يا جسم الله تعفهماته سورة تعبامه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اختلفتموها وتجارة تخشونك سادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيلي فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين کہ لوگوں کو بتا دیں کون کہہ رہا ہے کس سے کہہ رہا ہے اللہ نبی علیہ السلا تو سے اللہ کہہ رہی ہے کہ لوگوں کو بتا دیں لوگوں سے کہہ دیں کہ لوگوں اگر تمہیں اپنے باپ سے اپنے ماں سے محبت ہے اپنے بیٹوں سے محبت ہے اپنے بھائیوں سے محبت ہے اپنے خاندان سے محبت ہے اپنے مال سے محبت ہے اپنے کاروبار سے محبت ہے اپنی رہائش کوٹی سے محبت ہے اور یہ محبت اللہ سے بڑھ کر ہے اللہ کے رسول علیہ سلاد اسلام سے زیادہ ہے جہاد سے زیادہ ہے تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب آنے کا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 یہودی بننے کے لئے تیار نہ ہو کادیانی بننے کے لئے تیار نہ ہو دہریا بننے کے لئے تیار نہ ہو کفر سے نفرت ہے شدید نفرت اس موضوع پہ کمپرومائز کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اسے جو بھی معاوضہ دیا جائے جو بھی منصب مل جائے جو بھی عہدہ دیا جائے جو بھی لڑکی شادی میں دی جائے کفر کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اس سے کوئی کہے کہ اتنے پیسے لے لو شیخ ابد القردی رحمہ اللہ کے نام پہ ایک بکرا ذبح کر دو کہے نہیں اس سے ڈبل بھی پیسے دے دو یہ کفر والا کام نہیں کروں گا بکرا جب بھی ذبح کروں گا اللہ کے نام پہ ذبہ کروں گا کل ان سلا وسوتی میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت سب کچھ اللہ کے لیے ہے اس سے کوئی کہے کہ فلان قبر کا سات بار طواف کر دو تمہارا گھر نہیں ہے تمہیں گھر دے دیں گے کہے نہیں بالکل نہیں یہ تو برداشت کر لوں گا کہ پوری زندگی بے گھر رہوں لیکن کسی قبر کا طواف کروں کبھی بھی یہ کفر والا کام نہیں کروں گا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 حاجی صاحب کس کو کہہ رہے ہیں ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا وسیعت ہے فرمایا لا تشرک بلا شی آن کتا وہ لکھتا ابو دردا اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا چاہے تجھے جلا دیا جائے چاہے تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں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 قربانی تب بنتی ہے جب آپ کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہو کہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے اور ابراہیم علیہ اخلاط السلام یہ سنتے تھے یہ آگ مجھے جلا سکتی ہے پھر بھی انہوں نے کہا کہ آگ میں ڈالا جانا قبول کر لوں گا توحید پہ کمپرومائز نہیں کروں گا اور پھر دعائیں کرتے رہے حسم اللہ علیہ وکیل کا وظیفہ پڑتے رہے یہ ورد کرتے رہے اور پھر اللہ کی مہربانی ہوئی کہ آگ نے ان کو جلایا نہیں بچ گئے تو ابراہیم علی اسلاطلام نے کفر قبول نہیں کیا شر قبول نہیں کیا آگ میں ڈالا جانا قبول کر لیا صحابہ کرام جب مکہ میں مسلمان ہو رہے تھے انہیں بہت تنگ کیا گیا بڑی مشکلات سے سامنا کرنا پڑا بڑی ازیتیں دی گئیں بڑی سزائیں دی گئیں لیکن ڈٹے رہے ایک دفعہ کچھ صحابہ کلام نبی علیہ السلاط اسلام کے پاس آئے کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلاط والسلام آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ کی مدد نازل ہو نبی علیہ اللہت والسلام نے فرمایا تم ابھی سے بورا گئے ہو تم ابھی سے پریشان ہو گئے ہو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 جناب خباب ابن جناب عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہو کہ پہلے پہل مکہ میں مسلمان ہونے والے سات لوگ تھے نبی علیہ علیہسلاسلام اور آپ کافروں سے محفوظ رہے اپنے چچا ابو طالب کی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ علو وہ بھی کافروں سے محفوظ رہے اپنے قبیلے کی وجہ سے اور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 اللہ کی ہاتھر کوئی اور مقصد نہ ہو کوئی دنیا مفاد نہ ہو اور تیسرے نمبر پہ کفرت سے اتنی نفرت ہو کہ وہ یہ تو برداشت کر لے کہ اسے آگ میں پھینک دیا جائے لیکن کفر کو کبھی بھی قبول نہ کرے کفر کو ماننے کے لیے کبھی بھی تیار نہ ہو اللہ کے باب سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان میں سے بنائے اللہ اتبار کو ہمیں یہ تینوں خوبیاں اپنے میں پیدا کرنے کی توفیق نہ چلوائے